جو تم اپنے اکابرین میں شمار کرتے ہو رسولم مبشرین و نوم اب رسولوں کے بیچنے کا فائدہ کہ انبیاء کو اللہ کیوں بیچتا ہے وہ معبود نہیں ہوتے ہیں وہ عابدین ہوتے ہیں ان کے بیچنے کا خلاصہ مقصود وہ کیا ہیں دو باتیں مبشرین و الزرین خوشخبری دینے والے ڈرانے والے جنت کے باتیں جانم کے باتیں بس ان کا کام یہ ہے دو کام کرنا بشیر ہوں نظیرہ جس طرح ہمارے نبی کی صفات میں اللہ اللہ تاکہ باقی نہ رہیں لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی الزام حجت رسول کے بعد کیونکہ جیسے حدیث میں آیا ہے نا کہ اللہ رب العالمین کو حضر بہت پسند ہے تو حضروں کو اللہ نے رسولوں کے ذریعے سے ختم کیا ہے بہادر رسول کسی کا حجت باقی نہیں رہے گا فن اللہ وزیزم حکیمہ اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا یہ اللہ کے حکم ہے اللہ نے اپنے حکمتوں کے تحت انبیاء کو بھیجا ہے جیسا کہ دوسرے مقامات پر اللہ نے ذکر کیا ہے سلام العلی نوہ فلامین سورت صافات میں اور سلام العلی ابراہیم سلام العلی موس و ہارون ان کی تذکرے کیے ہیں سلام علیہ السین بازے کا نام اللہ نے لیا ہے کہ ان کے واقعات ہم نے آپ پر بیان کیا ہے بازی کا نہیں کیا ہے جن کا نہیں کیا ہے اس سے نبی خاموش نبی کے پاس یہ قوت اور طاقت نہیں ہے کہ اگر کسی کا بیان نہیں بھی ہوا ہے تو اس کا علم اس کے پاس موجود ہوگا نہیں اللہ نے فرمایا کہ یہ ہم نے نبی کو اس لیے بھیجا ہے تمہارے درمیان میں کہ تمہارا کوئی حجت باقی نہ ہو اللہ یقون اور آگے صورت معاہدہ میں آیات نمبر 19 میں انشاءاللہ پڑھیں گے کہ جب تم یہ نہ کہو ماں جا انا من بشیر ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا کوئی جنت کی خوشخبری دینے والا نہیں آیا تھا فقط جا کم بشیر چلو آ گیا یقیناً تمہارے پاس ہم نے بشیر نذیر کو بھیجا لیکن اب کیوں انکار کرتے ہو اس کے دعوت سے انکار کرنا اور اس کا مقابلہ کرنا یہ کہاں کا کہ انصاف لاکن اللہ لیکن اللہ تعالی شہد ہو گواہی دیتا ہے بیما انزل جو اس نے نازل کیا تیرے طرف اس کو نازل کیا اپنے علم کے ساتھ یہاں ایک تو اللہ کی شہادت اپنے نبی کیری کہ نبی کیری اللہ شہادت دیتا ہے اللہ فرماتے آپ کی نبوت رسالت کو کوئی مانے یا نہ مانے میں نے بھیجا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ تو میرے نبی ہے اور میں نے تجھ پر جو کتاب نازل کیا ہے وہ اللہ کے علم کے ساتھ ہے اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کے تفسیر کو اس کے مفہوم کو یعنی کوئی شخص مکمل طور پر حاصل نہیں کر سکتا ہے کیوں اس لیے کہ یہ تو اللہ کا علم ہے نا قرآن قرآن اللہ کا علم ہے تو اس کی انتہا تک پہنچنا یہ انسان کے کام نہیں ہے اللہ کے علم کی انتہا کو کیسے کوئی پہنچے گا کیوں یہ قرآن کب اترا ہے چودہ سو سال اور تیس اوپر لگا لو اس سے پہلے اب اس وقت یہ قرآن مخاطبین کے سامنے کیسے باتیں کر رہا تھا اور اس کے اندر جو دلائل تھے اس وقت پر کیسے فٹ ہوتے تھے اب آتے آتے ہم اس دور میں آ گئے آج ہمارے سامنے معاشرے میں جو کچھ ہوتا ہے قرآن ہمیں اس کی بشارت دیتا ہے اس کی نشاندہی کرتا ہے ہمارے بعد کون سے ادوار آئیں گے ان تمام ادوار میں یہ قرآن کریم رہنمائی کرے گا تو نبی علیہ السلام کے دور میں صحابہ کرام اس سے وہ علم حاصل نہیں کر سکتے تھے جو اس قرآن کے تناظر میں بعد میں آنے والے واقعات میں آنے والا علم تھا کہ یہ قرآن اس کی طرف نشاندہی کرے گا کیونکہ وہ تو بعد میں کرے گا نا تو جو بعد میں کرے گا تو پہلے والوں کو کیسے علم ہوگا یا جیسے کہ ہمارے اس دور کے بعد یہ قرآن کریم بازی فتنوں کی نشاندہی کرے گا جبکہ وہ فتنے ہمارے اس وقت میں موجود نہیں ہوں گے تو اس وقت کی کوئی علم اس فتنے کی نشاندہی کیسے کرے گا نہیں کر سکے گا تو اس لیے اس کے انتہا کو کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا ہے وہ ہمارے شیخ شیخ عبدالسلام اور حفظ اللہ تعالی, وہ کہتے ہیں کہ عرب میں مجھ سے ایک عالم نے سوال کیا کہتے ہیں کہ آپ لوگ قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہو یعنی ترجمہ لکھتے ہو تو کیا قرآن کا ترجمہ ہو سکتا ہے میں نے کہا نہیں ہم ترجمہ نہیں ہم ترجمہ نہیں لکھتے ہیں. ترجمہ تو یہ ہے کہ کسی کے بات کو کما حق کو ہو بیان کرے تو ہم تو ترجمانی کرتے ہیں قرآن کا کہ اس کے ظاہر میں یہ چیز ہمارے سمجھ میں آتی ہے کہ یہ قرآن ہمیں اس طرح اشارہ دیتا ہے اب اشارے سے بات کو مکمل سمجھنا یہ کسی کے بس میں نہیں ہوتا ہے ہم تو صرف ترجمانی کے طور پر چند جملے اس کے آگے لکھتے ہیں ورنہ ترجمہ پورا اور قرآن کا کما حق نہیں ہوتا ہے اس میں کیونکہ یہ قرآن تو اشارہ دیں گے اس کے انتہا تک ایک ایک لفظ کے معنی میں پہنچنا اور بعد میں آنے والی باتیں ہمارے علم میں نہیں ہے وہ کیسے ہم لکھ سکیں گے ول ملائے اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں وکفا بل شہیدہ کافی اللہ تعالی گواہ مانا یہ کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالی اور ملد فرشتے اور علم والے یہ سب گواہی دیتے ہیں جیسے کہ پہلے ہم آل عمران ایک سو یعنی تین نمبر صورت میں اٹھارہ نمبر پر ہم پڑھ چکے ہیں اس میں کیا ہے روکا انہوں نے لوگوں کو اللہ کے رستے سے قدلو قد یقیناً وہ گمراہ ہو گئے تو العالم بعیدہ بہت دور کی گمراہی میں بہت دور کی گمراہی میں چلے گئے وہ جنہوں نے کفر کیا اور متعدی ہو گئے اوروں کو بے کفر پر آبادہ کیا خود گمراہ ہونا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنا یہ گناہ پر گناہ ہے صرف یہ نہیں کہ اپنے آپ گمراہ تھے بلکہ خود بھی گمراہ اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا تو فرمائے ان کی گمراہی کے اسباب آثار وہ بہت زیادہ ہے لوگوں کو بھی انہوں نے گمراہ کیا اور خود بھی گمراہ ہے یہ ان کے لیے اور ذلت کے اسباب ہے دور کی گمراہی میں چلے گئے ان اندینہ بے شک بولو کفر نے ظلم کی لم یکن اللہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے ان کو ولا ل اور نہ دکھائے ان کو راستہ راہ کے ہدایت اللہ ان کو نہیں دے گا کیونکہ ظلم کیا ہے اور اپنے ظلم پر قائم ہے اور اپنے آپ کو اس ظلم کرنے کے باوجود اللہ کی طرف میلان کے لیے تیار نہیں کرتے استخوار نہیں کرتے اس نبی کی دعوت کو قبول نہیں کرتے بلکہ اپنے تکبر پر اڑے ہوئے ہیں تو اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دے گا اللہ طریق کا مگر جانم کا رستہ خالدین ابھی ہاں رہیں گے اس میں ہمیں شاہ خان اللہ یسیرا یہ کام اللہ پر آسان ہے اللہ تعالی ان کو جانم کی طرف کیسے لے جائے گا اللہ نے جواب دیا یہ کوئی مشکل نہیں ہے وکان رضا نکار اللہ یسیری اور یہ ظلم نہیں ہوگا جیسے کہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ وہ ارادہ بھی نہیں کرتا ہے وہ ماں یودید ہو اس کا تو ارادہ بھی نہیں ہے ظلم ظلم کا یا یوہن سوئے لوگو قد جاؤ کم و رسولو یقیناً آئے تمہارے پاس رسول بالحق کے حق کے ساتھ تمہارے رب کے جانب سے اب یہ دعوت عام ہو, نصارہ ہو ایمان والے منافقین جو بھی ہے بہتر ہے تمہارے لیے وہ ان تک فرو اگر تم لوگوں نے قبر کی فإننا مافذ جو کچھ آسمان و زمینوں میں ہے وہ اللہ کے لیے ہے اللہ ہی کا ہے وہ اللہ کو تو تمہاری کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے اللہ کو تمہارے ایمان لانے سے کوئی اضافہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ آسمان زمین کی نگرانی کرنے میں تمہارے ایمان لانے سے کوئی مدد نہیں لے گا وہ تو پہلے سے ان کی ملکیت ہے یہ بتانا مقصود ہے کہ زمین میں تم رہتے ہو تو یہ اللہ کی ملکیت ہے تو جس کی ملکیت ہے اس کے بات کو مانو اس پر ایمان لے آؤ وہ کان اللہ عالمن حکیمہ ہے اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا حکمت والا اللہ رب العالمین خوب جانتا ہے خوب حکمت والا ہے اس کے علم اور حکمت میں کوئی کمی نہیں ہے اپنے علم کی بنیاد پر اور حکم حکمتوں کی بنیاد پر وہ تمہیں دعوت دیتا ہے کہ ایمان لے آؤ اگر تم نہیں مانتے ہو تو اس کے علم سے تم بار نہیں ہو اگر وہ تمہیں دنیا میں نمد و نمت سزا نہیں دیتا ہے تو وہ اس کی حکمت ہے اللہ سبحان تعالیٰ نے اس میں دعوت دی ہے کہ اس حق کو قبول کرو اس میں تمہاری خیر ہے فائدہ ہے نجات ہے اور اس سے روگردانی میں تمہاری نقصان ہے یا اہل کتاب کتاب والو لا تغلو دین حکم ضیاتی مت کرو اپنے دین میں والا تقور اللہ خاک اور مت کہو تم اللہ کے بارے میں مگر حق بات اہل کتاب غلو مت کرو غلو سے مراد دونوں طرف ہے مانا کمی زیادتی دونوں جیسے غلو تو زیادتی کے معنی میں زیادہ استعمال ہوتا ہے نا لیکن دین کے بارے میں دونوں اعتبار سے اس کا استعمال ہوتا ہے کمی کرنا زیادتی کرنا یہ دونوں غلو میں آتے ہیں نصارا اور یہود میں دونوں گروہ میں بعض میں افراد اور بعض میں تفریح بعض کاموں میں افراد بعض میں تفریح مانو جیسے کہ علیہ السلام جب مثال لے لے عیسائیوں نے کہا نہ نے کہ یہ ابن اللہ ہے تو یہودیوں نے کہا یہ جو ہے ولد الزنا ہے اب ہے یہ یا تو انہوں نے الہ بنا لیا تو انہوں نے ولد الزنا بنا لیا تو اسلام نے کیا کہا وہ روح من اللہ ہے اور وہ عبد اللہ ہے اللہ کا بندہ وہ رسول اس کا رسول ہے اسلام نے ہم کو اعتدال کا رستہ دیا فرمایا غلو مت کرو دین میں اور یہ غلو کا اہل کتاب کے غلو کا ہم سب مخاطب ہیں کہ دین میں غلو مت کرو اپنے طرف سے دین مت بناؤ کتنا لوگوں نے دین بنایا ہے اللہ جانتا ہے کہ مطالعے کی بہت بڑی کمی ہے بہت بڑی کمی معاشرے کے اندر لوگ ایسے عبادت کرتے ہیں جس کا کوئی وجود نہیں ہوتا ہے مثلا آپ کسی سے پوچھیں گے یہ جناب آپ جنازہ پڑھتے ہیں اللہ اکبر اس کے بعد سبحان و جل و یہ کون سے حدیث میں ہے کسی حدیث میں آپ کو نہیں ملے گا غیروب کسی حدیث میں بھی نہیں ہے آپ کہیں اچے سے آگے کہتے ہیں اللہ اکبر ایک تکبیر ہو گئی نہیں دو تکبیریں ہو گئی تقبیری اولا اور پھر ثنا کے بعد پھر تکبیر بڑا کچھ بھی نہیں ہے آگے اللہ مص محمد محمد و سلم تھا وہ ترام تھا اللہ ابراہم علیہ کسی حدیث میں بھی نہیں ہے ایک دو نا چلو حدیث میں ہے جو ہے کسی حدیث میں بھی نہیں ہے اس سے آگے پھر دعا دعا پہ پڑھتے تو وہ ناقص آخر میں دو الفاظ ہے جو اکثر کتابوں میں ہی موجود ہیں اللہ لا تحرم نہ اجرہ اللہ تفدیل اللہ وا تجم نہ باد رہو اس کو پڑھتے ہی نہیں ہے اب کون پوچھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ کہاں ہیں کون سا اس کا اسٹیشن ہے کہاں سے بولے جا رہے ہیں مولوانا صاحب کوئی پوچھتا نہیں تو جب لوگ نہیں پوچھیں گے دین کے بارے میں تو مولوں کا کام کیا ہے وہ غلو کرنا اللہ فرماتے ہیں لا تغلو دینوں دینکم دین میں غلو مت کر اپنے طرف سے عبادات بنانا کم کرنا زیادہ کرنا کسی نے رمضان المبارک کے آخری جمعے کو بطور قضا عمری رکھا کہ آخری جمعے کے دن قضا عمری پڑھیں گے بھائی کیا مطلب قضا عمری جمعے والے دن جو رمضان کا رمضان المبارک کا آخر جمعہ جمعہ ہوگا عمر بر کے جو نمازیں قضا ہو گئی بس دو دو رکعت پڑھو پڑھو پڑھو پڑھو جو تمہارے قضا نمازیں ہیں اس میں وہ مکمل ہو جائیں گے شریعت نے تو ایک, ایک دن کی نماز دوسرے نماز میں پڑھنے کی اجازت نہیں دی ہے اس کے لیے توبہ کہا ہے <سُوالَحَن> مریم میں توبے کا ذکر ہے یہاں کہتے ہیں عمری عمر بھر کی نمازوں کا خزا کرو کوئی کہتے ہیں ہر ہاں نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھو یہ قزا عمری ہے دلیل کیا ہے کچھ بھی نہیں اللہ فرماتے ہیں دین میں غلو مت کرو ولا تقور اللہ إِلَّ اب جو بھی مولوی یہ بات کرتے ہیں تو لوگوں کو کیا کہتے ہیں یہ دین ہے اللہ فرماتے اللہ پر ایسے باتیں مت ڈالو جو حق نہیں ہے کیوں دین حق وہ ہے جو اللہ نے بتایا ہے اور جو دین حق نہیں ہے اس کو اللہ کے ذمہ لگانا یہ اللہ پر جھوٹ ہے اب ترارمن مسیح مریم یقینا مریم رسول اللہ ہے اللہ کا رسول ہے وکلم اس کا کلمہ ہے الخا جو اس نے ڈالا مریم, مریم کے طرف وروحمن اور وروح اس کی طرف سے روح ہے فع منو بل پران لے آؤ اللہ کے ساتھ اس کو رسولوں کے ساتھ اللہ اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ ولاقول سلاسۃ مت کہ باس آ جاؤ اس قید سے اس نظریے سے خیر الرقم بہتر ہے تمہارے لیے وہ کہتے تھے اللہ ہے عیسیٰ ہے مریم یہ تین ہمارے علاح ہے اللہ فرماتے مت کہو تشویس کا عقیدہ چھوڑو یہ کفری عقیدہ اللہ وہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہر قسم کے شریف سے پاک پاک ہے وہ نہ لہو کہ ہو اس کے لیے اولاد لہو محافظ جب اسمان زمین کے جو کچھ ہے وہ اللہ کے لیے ہے تو اس کا اولاد کی کیا ضرورت ہے اولاد تو ضرورت کے لیے ہوتا ہے اس کو کیا ضرورت ہے وکفا بل وکیلا کافی اللہ تعالیٰ کارساز، وہ ہر چیز کے لئے کارساز ہے تو اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے تو پھر کی بنانے کی کیا ضرورت یہاں پر اللہ رب العالمین نے تسلیس کے عقیدے کا رد اللہ کے لیے وولت کے عقیدے کا رد اور کتاب والوں کو دن میں غلو کرنے سے مرا اور اللہ کے لیے ملکیت آسمان و زمینوں کا اور کارسازی خالص اپنے ذات کے لیے ثابت کی ہے <تصفح> اب اللہ رب العالمین یہاں نسارا کے اس عقیدے پر جنہوں نے عیسا علیہ صلاط والسلام کو آبدیت کے مرتبے سے اٹھا کر الوہیت کے مرتبے پر لایا اس کا اللہ تعالیٰ رد کرتا ہے یہ نظریہ یہ فکر یہ تو ہرگز غلط ہے اس لیے اشار علیہ و سلام ہو یا اللہ کے مقرب ملائک فرشتے ہو یہ کبھی بھی اس بات کو اپنے لی مرتبے کے اعتبار سے نقص نہیں سمجھتے کہ ان کو عبداللہ کہا جائے اللہ کا بندہ اللہ کی بندگی پر مامور کہا جائے بلکہ اگر کوئی ایسا کر لے کہ وہ اللہ کی بندگی سے اپنے آپ کو مستثنا سمجھ لے کہ نہیں اس کو اللہ کا بندہ نہ کہا جائے بلکہ بندگی سے کوئی اوپر مرتبہ دیا جائے تو یہ لوگ تو اللہ کی سزا کہ مستحق ہو جائیں گے فرمایا پھل مسے ہو ہرگز نہیں آر کریں گے مسیح آر, آر, آر کریں گے مانا آر سمجھنا اللہ کی بندگی کرتے ہوئے یہ کہ ہو اللہ کے بندے اس کو اللہ کا بندہ کہا جائے یہ وہ آر کبھی بھی نہیں سمجھیں گے کیوں وہ تو خود اس کے دائی ہیں جیسا جیسے مریم میں فرمایا کہ جب مریم نے کہا میرے بیٹے سے بات کرو اشارہ کیا کی افاشارت کال اوکے بنو کل نمن کانا فلمان علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں وہ تو خود اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتا ہے فرما اور النا مقرب فرشتے مقرب فرشتے اللہ کے بعد وہ فرشتے جو اللہ کے زیادہ مقرب ہے وَيَحْمِلُ رَبِّكَ جَوْمَ ان فرشتوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا قد دیا ہے یہ کان کے لو سے کندھے کے سرے تک پانچ سو سال مسافت یہ سی بخاری کے حدیث ہے کہ جب ایک انسان کے وجود کا یہ عالم ہو کہ کام کے لو سے کندھے تک اتنا چوڑائی ہو کہ پانچ سو سال اس میں سفر ہو سکتا ہو تو پھر اس کے دونوں کندھے کتنے ہوں گے پھر سر کتنا ہوگا پھر سنا اور تنا اور پھر قدموں کی بلندی یہ کتنے ہوگی اتنے مضبوط مخلوق ہیں جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہے فرما ول ملائے المقربون مقرر نو فرشتے جو مقرب ہیں وہ بھی اللہ کے بندگی کو کرتے ہوئے اللہ کے بندوں میں اپنے آپ کو شمار کرتے ہوئے اس کو اپنے لیے ہار نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی درجہ کم ہو جائے گا یہ تو اعلیٰ درجہ ہے می استف ان عبادت اور جو بھی ہار کرے گا اللہ کی عبادت سے وحس تک تکبر کرے گا فسیا شروع ان قریب جمع کرے گا ان کو اللہ تعالیٰ جمیا اپنے طرف سب اگر آپ اس مقام پر دیکھیں گے نا انسانوں میں اتنے لوگ آپ کو ملیں گے کہ لاکھوں کے تعداد میں ملیں گے کہ وہ مسجد میں بیٹھنا مسجد کو جھاڑو لگانا نمازیوں کے صفوں میں کڑا ہونا نمازیوں کے ساتھ اٹھنا غریبوں کے ساتھ دینداروں کے ساتھ اٹھنا اس کو اپنے لیے ہار سمجھتے ہیں وہ اپنے کپڑے وہ ذرا مسجد کے گرد و غبار لگنا یہ تو دور کے بات ہے بلکہ دینداروں کے مجلس میں اٹھنا بیٹھنا وہ کہتے ہیں یہ ہماری مجلس ہی نہیں ہے آپ نے ہمیں کہاں بلایا کن لوگوں کے ساتھ بٹھایا ہے دینداروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اپنے لیے ہار سمجھتے ہیں اور یہ آر سمجھنا کس کی وجہ سے ہے اللہ کی عبادت اور بندگی کی وجہ سے کہ جو لوگ اللہ کے لیے سج دریز ہوتے ہیں اللہ کے لیے گڑ ہیں اللہ کی کتاب پیغمبر کی سنت کے درز تدریس ہوتے ہیں ان میں بیٹھنا ایسے لوگوں کو جو بڑے بڑے مال دولت والے دین سے پیگانے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے لیے بڑا ہار سمجھتے بلکہ اگر ایسا کوئی بندہ اس دور میں ذرا سا کام کر لے تو لوگ بڑی اجنبیت سے اس کو دیکھتے ہیں ایک دن مجھے ایک بندے نے کہا جی میں فلاں مسجد میں گیا اور فلاں صاحب بہت بڑا تاجر ہیں ڈیفینس میں اور کہتے ہیں وہ مسجد میں جھاڑو لگا رہا تھا اب وہ جو مجھے بیان کرنے والا تھا میں نے کہا میں اس کو بےچارے کو کیا بولوں کہ اگر کسی تاجر نے ہاتھ میں جھاڑو لے کر مسجد کے فرش پر لگایا تو کیا ہوا یہ تم بہت بڑا کوئی چیز سمجھتے ہو اب اگر اس کو گھر میں لے جاؤ تو یہ اپنے بیگم کے ساتھ سامنے نہ معلوم کتنے پونچے لگائیں گے یہ تو آپ کے سامنے کوئی بڑا شے ہے گھر میں یہ کچھ نہیں ہوتا ہے تو یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخہ ہاں پڑھو کہ وہ بخاری کی روایت ہے کہ جب بھی طلّہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو وہ پتھر اٹھا کے لا رہے یعنی مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی تو وہ پتھر اٹھا کے لا رہے یہاں تک کہ وہ ایک دفعہ گر گئے یہ اس کے آ... کمسنی کی عمر کی بات ہے یعنی ابھی نبوت نہیں ملی تھی بیت اللہ کے تعمیر کا مسئلہ تھا اس وقت تو گر گئے تھے اور پھر اس کے چچا نے ان کو کہا کہ آپ پتر نہ لائے یہ اور نبی علیہ السلام جیسے گر گئے تو اپنے کپڑے فوراً آپ نے سیدھا کر رہے تھے کیونکہ چھوٹے عمر میں تھے تو بڑوں نے کہا تھا کہ یہ جو تیبن آپ باندھتے ہیں نا یہ تیبن آپ کندھے پر رکھے کمی سے آپ نے پہنا ہوا ہے یہ بلے پہنا رہے یہ تیبن کندھے پر رکھے تاکہ پتھر جو ہے وہ آپ کے کندھے کو تکلیف نہ دے تو وہ اس طرح چلتے ہوئے گر گئے جب گر گئے تو فوراً اپنے کپڑوں کو سمیٹ رہے دے کہ, کہ میں ستر نہ جائے یعنی یہ تو اللہ کے نبیوں کا بہت بڑا کام رہا ہے بچپنے میں کیا ہے جوانی میں کیا ہے بڑھاپے میں کیا ہے تو لیکن لوگ اس کو آر سمجھتے ہیں کہ مسجد میں بیٹھنا مدرسے میں بیٹھنا دینی لوگوں کے مجلس میں بیٹھنا بلکہ دور حاضر میں تو ان کے لیے کیا کام لوگوں نے شروع کیا مسجدوں میں بھی وہ نہیں جاتے تو ان کے لیے اسپیشل ہوٹلوں میں پروگرام رکھتے ہیں کہ وہ مسجد کی دری پر اور چٹائی پر اور سین پر تھوڑی بیٹھے گا وہ بڑا شے ہے یہ جو ہے یہ شریعت کی بالکل خلاف ایسے اعمال جو اسو آپ نے آپ بتکبر کہتے ہیں کہ میں اس کام کو کیسے کروں اللہ فرماتے جو ایسا کرے گا شرح میرے ایسے لوگوں کو اللہ اپنے پاس کٹا کر لے گا, گا اور, نے کامال کی فی اور زیادہ دے گا ان کو اپنے فضل سے یہ اللہ کی مہربانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری مثال کیسے ہیں کہتے ایک شخص نے کسی کو نوکری پر بٹھایا کام پر یہ کام تم نے کرنا ہے صبح سے کام شروع کیا زہر تک اور چلے گئے کام شروع کیا مزدور لایا انہوں نے کام شروع کیا مغرب تک اب تین بندے ہو گئے کہا ایک کو زہر تک کے پیسے دے دیے دوسرے کو زہر سے دے دیے تیسرے کو آسر سے مغرب تک پورا دن کے دیارے دے دی تو آپ ان دونوں نے اعتراض کیا کہ تم نے ان کو پیسے کیوں جا دی مالک نے کہا کہ تم نے صبح سے دوپہر تک کام کیا تمہاری مزدوری میں کوئی کمی ہے کہاں نہیں جتنا کام کیا اتنا دیا اچھا تم نے زور سے اثر تک کام کیا ہے اس ٹائم کے مطابق تم کو پیسے دے دیے کمی ہے کوئی کہاں کمی تو نہیں ہے صحیح ہے تو ان کو پورے دن کا کیوں دیا پہ تھا ہماری مرضی ہے ہم نے دے دیا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے کہ یہی مثال میری امت کی ہے یہودی آئے اور انہوں نے دوپہر تک کام کیا نہ سارا آئے انہوں نے اصد تک کیا ہم آئے تو ہم نے دن پورا کیا قیامت ہم پر قائم ہوگی نا دن ہم نے گویا دنیا کا وہ دن جو چل رہا تھا وہ ہم نے پورا کر دیا اگرچہ ہماری عمرے ساٹھ سے ستر پچھلے لوگوں کی عمریں دو سو چار سو چھ سو آٹھ سو نو سو سال یہ ساری چیزیں قرآن و سنت میں مذکور ہیں لیکن اجر جو اللہ تعالی سمت کو دے گا وہ سب سے زیادہ دے گا تو یہاں پر کیا فرمایا وہ عزیز عمل زیادہ کرے گا ان کو ان کے لیے فضل اپنے فضل میں سے وہ دیتا ہے وہ امین ہسن کپور اور وہ لوگ جنہوں نے ہار کیا, کیا. کیا عبادت اللہ کی عبادت کو آر سمجھا اپنے لی تنخیص کا سبب سمجھا اور اللہ کی بندگی سے تکبر کی علیما تو عذاب دے گا ان کو عذاب دردناک کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا یا سوگو کب جا کم یقیناً تمہارے پاس برہان کم دلیل تمہارے رب کی جانب سے تمہارے پاس دلیل آیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن دلیل بن کر آ گئے تم نور, ہم نازل ہم نے تمہارے طرف نور واضح یہاں نور سے مراد قرآن کریم ہم نے نازل کیا تمہارے طرف نور اس سے بعض لوگوں نے نبی علیہ السلط کو نور قرار دی ہے لیکن یہ بات درست نہیں ہے بلکہ نور سے مراد قرآن کریم ہے فرمائے و انزلور مبینہ نازل کیا ہم نے تمہارے طرف نور واضح قرآن کریم اللہ کا عظیم نور ہے اس سے جو بھی فائدہ اٹھائے گا تو وہ اندھیروں سے نکل جائے گا اور جو اس سے فائدہ نہیں اٹھائے گا وہ اندھیروں میں رہے گا صورت قابل میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کریم کو نور کہا ہے اور جو لوگ اس کے معنی نبی علیہ السلام کے معنی نور لیتے ہیں تو بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر نبی علیہ السلام کو نور کہا جائے تو وہ اس اعتبار سے کہا جائے گا کہ وہ تو ہے بشر لیکن جو وصف وہ لے کر آیا وصف صفت وہ اس کی صفت نورانیت کی ہے تو وصف کے اعتبار سے وہ نور تو ہے لیکن ذات کے اعتبار سے اس کو نور کہنا یہ کہ بہت بڑا ظلم ہے ورنہ وہ خود کیا دعا پڑتے اللہ الف کلبی نور وفی بسری نورا وہ خود نور مانگتے ہیں اللہ سے تو نور کیا نور مانگے جسمانی اعتبار سے وہ وہ کون ہے وہ بشر ہے بعض لوگوں نے ایک ضعیف روایت نقل کیا ہے کہ نبی سلاۃ والسلام کا سایہ نہیں ہوتا تھا تو علماء نے ان پر اتراض دکھا ہے کہ چلو اگر سایہ نہیں ہوتا تھا تو ہونا چاہیے کہ اس کی وجود کا نہیں ہوتا تھا جو کپڑے پہنے ہوتے تھے اس کا بھی نہیں ہوتا تھا کیونکہ وجود اس کا نور ہو گیا تو جو وہ کپڑے جوتے پگڑی وغیرہ پہنتے تھے تو وہ تو دنیا کے کپڑے تھے نا تو ان کپڑوں کا بھی سایہ نہیں ہوتا تھا چلو اچھا اگر سایہ کسی چیز کا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا عبادت کیا جائے اس کو مدد کے لیے پکارا جائے چاند کا سایہ نہیں ہے سورج کا نہیں ہے اسمان کا نہیں ہے تو کیا ہوا نہیں ہے تو نہ ہو اور پھر اس پر دلیل کہ حدیث میں ہے کہ ام المومنین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اپنے ایک اہلیہ سے ناراض ہو گئے اس بات پر کہ اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ میرے دوسری گھر والی کا سواری جو ہے وہ خراب ہو گئی ہمارا اس میں نقص آ گیا ہے بیمار ہو گیا ہے تو آپ اپنے سواری اس کو دے دو انہوں نے نہیں دی اس بات پر اللہ کے نبی ناراض ہو گئے وہ کہتے ہیں میرے گھر میں بہت عرصے تک نہیں آئے تین مہینے یا اس سے کم زیادہ ایک دن میں کچھ دانے وغیرہ صاف کر رہی تھی تو اتنے میں میں نے دیکھا کہ سایہ آیا ہے میں نے کہا یہ سایہ تو ایسے لگتا ہے جیسے کہ اللہ کے نبی کا جب میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو اللہ کے نبی کڑے ہیں اب حدیث سے ثابت ہوتے ام فرماتی ہے کہ میں نے سایہ دیکھا اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں نے جو مخلوقات پیدا کیے ہیں پہاڑ وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں ان کے سائے بھی اللہ کے سامنے ہوتے ہیں تو انسان کا سایہ جب رکوع سجدے میں جاتے ہیں تو انسان کو اس کا دگنا ازر ملتا ہے تو کیا اللہ کے نبی کو وزلال الحم جو سائے ہیں وہ جھکتے ہیں اللہ کے سامنے تو جب سائے جھکتے ہیں ان میں سے ہمارے نبی کا سائے بھی جھکتا ہے ہمارا سائے بھی جھکتا ہے اللہ کے سامنے تو نبی کو سایہ دے کر اس کو عجر دینا چاہتے ہیں بَشَرُمْ الَّذِينَ اللَّهِ اللَّهِ بِهِ اور مضبوطی سے پکڑ لیا اس رحمت دین کو قریب داخل کریں گے ان کو اپنے رحمت میں فضل نو فضل میں پتلا دے گا ان کو مستقیم پہنچنے کا راستہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت دے دے گا اللہ نب العالمین نے ہدایت دینے کا وعدہ کیا ہے پیسے لوگوں سے جو کتاب اور سنت کو لے کر چلے تو نکا سوال کرتے ہیں آپ سے خل اللہ اللہ تعالیٰ فرما دیجئے کہ اللہ تعالی یوفتی کوم دیتا ہے تمہیں پھر کلا کلالہ کے بارے میں پہلے صورت کے ابتدا میں ہم کلالہ کے حوالے سے پڑھ چکے ہیں جس کا باپ والد یا دادا نہ ہو بیٹا پوتا نہ ہو مردوں میں سے اس کو کلالہ کہتے ہیں کہ نمر کو لگا اگر ہو کوئی شخص جو فوت ہو جائے لے صلاح ولادن نہ ہو اس کی کوئی اولاد و لہو اختن اور اس کی بین ہو فلاح نسو تو اس, اس کے لیے ادمال ہے ماں ترک جو اس نے چوڑا جو اس کی بین ہے اس کو ادم آل ملے گا وہ ہو یا اور وہ اس اپنے بین کا وراثت لے جائے گا علم یق ولد اگر نہیں ہے اس کی کوئی اولاد ناریینا اولاد ان کی نہیں ہے تو یہ بھی اس کے مال کا وارث بنے گا فائن کا نتسنتے اگر ہو دو سے زیادہ فلحم سلسانے تو وہ دو تہائی مال میں شریک ہوں گے ماتار جو اس نے چھوڑا اور اس کے ساتھ وہی پہلے والا حکم لگانا پڑے گا کہ وصیت اور قرض کے بعد وسیع دین وت اگر ہے بھائی اور بہنے یعنی مرد اور عورتیں دونوں ان کے رشتہ دار موجود ہیں اور وہ خود کلالہ ہے بائی بھی ہیں اور بہنیں بھی ہیں یا ان کے ماں سے بھائی بہن کے ماں ان کی جو تقسیم کے لوگ ہیں وہ موجود ہیں لیکن بذات خط وہ کلالہ ہے قریبی رشتہ وہ نہیں ہے جو کلالہ پن سے اس کو بچائے فرمایا پھر تقسیم کیسا ہوگا پھر وہی الب ہوگا جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں مرد کے لیے دو حصے عورت کے لیے ایک بہن بیان فرماتا اللہ تعالیٰ تمہاری کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ گمراہی سے بچنے کے لیے اللہ کے ہدایت واللہ اللہ بک الشین عالیم اللہ تعالیٰ چیز کو جاننے والا ہے اللہ خوب جاننے والا ہے یہ آیات اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی ہدایات کے ماں سے قرآن اور حسنت کے ماں سے جتنے بھی دنیا میں فیصلے ہیں نظام ہے وہ سب گمرائی ہے کیوں اللہ نے کیا فرمایا یو بین اللہ علکم انتظر لوگ اللہ تعالیٰ اس لیے تمہیں بیان کرتا ہے قرآن کے ذریعے سے کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ گمراہی سے بچ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ احکامات سے اگر تم روگردانی کرو گے تو پھر یہ اچھے طریقے سے یاد رکھو کہ پھر تمہارے لیے گمراہی کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہوگا اس صورت کے خصوصیات نمبر ایک وہ مظالم جو یتیموں کے بارے میں عورتوں کے بارے میں نہ سمجھ قسم کے وہ چاہے عمر کی کمی کی وجہ سے ہو یا عقل کی کمی کی وجہ سے ہو صفح صفیح جو آیا ہے ان کے حقوق کا ذکر اللہ نے کیا یتیموں کے ساتھ ظلم مت کرو نا سمجھو کے ساتھ ظلم مت کرو نمبر دو عورتوں پر ظلم سے منع کہ ان کے ساتھ انصاف کرو نمبر تین میراش کے مسائل کے تقسیم جیسے پہلے ہم بتا چکے ہیں یہ آیات جو آخر میں ہم نے پڑھا اور وہ پہلے والے دو آیتے علم کا مکمل میراش تقسیم اس میں ہے احادث کی تشریح میں لا کر نمبر چار محرمات ابدیا کا تفصیل نمبر پانچ منافقین کے قبائص کا اس صورت میں ذکر جو تقریباً چونتیس خباعص اللہ نے بیان کی ہے نمبر چھ اہلی کتاب کے قباعض جو تقریباً اٹتیس ہے نمبر سات مومن کے قتل خطا اور قتل آمد جان بوجھ کر قتل کرنا پھر اس کے تفصیلی حکم سزا نمبر آٹھ سفر کے حالات میں نماز حالات خوف میں نماز اس کا طریقہ کار نمبر نو شرک پر انتہائی سخت لفظوں میں رد اوملہ بکت حرم اللہ علیہ الجنہ. نمبر دس اللہ رب العالمین نے اپنے صفات کا ذکر کیا کہ وہ کافی ہے حساب کے لیے بھی گواہی کے لیے بھی ولایت کے لیے بھی مدد کے لیے بھی اور وکالت کے لیے بھی یہ سب اللہ کے لیے ثابت ہیں جو اعلیٰ ہے وہ ذات صورت معاہدہ قبل کے ساتھ اس کا ربت تعلق پہلے صورت میں اللہ رب العالمین نے یہود پر رد کیا اور ان کے بری صفات کو بیان کیا نسارہ پر رد کیا اس صورت میں اللہ رب العالمین ان باتوں کا ذکر کر رہا ہے کہ ان کے ساتھ تعلقات ترک کر دو لی کہ یہ دوستی کے قابل لوگ نہیں ہیں یہ اللہ کے دشمن ہیں نمبر دو پہلی صورت میں اللہ نے خطاب عام کیا یا الناس مختلف کاموں کے لیے جو انسانوں کے ساتھ انسانوں کے معاملات ہوتے ہیں تو اس صورت میں اللہ تعالی نے خاص خطاب کیا ہے یا یوح الدینہ منو ان کاموں کے لیے جو ایمان سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ کیا ہے حلال اور حرام میں شرعی تقسیم ماننا پڑے گا نمبر تین پہلی صورت میں اللہ نے رد کیا شرک فی العبادہ تو اس صورت میں شرک تحلیل و تحریم اپنے طرف سے حلت حرمت مت کرو اور اس کو علماء مستحین کے کلام میں شرک فیلی کہتے ہیں نمبر چار پہلی صورت میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا تخوے کا جو کہ ایک عام حکم ہے تو اس صورت میں اللہ رب العالمین نے وفاداری کا حکم دیے اور یہ خاص حکم ہے تو گویا کہ عمومیت کے بعد اب اللہ تعالیٰ خصوصیت کا حکم دیتا ہے ان جدوں کا خاص خیال رکھو نمبر پانچ پہلی صورت کے اختتام پر اللہ نے رد کیا عیسیٰ علیہ سلاط و کے ذات کو تم اللہ کے لیے بیٹا مت قرار دو تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ ان کے عقائد الحیت پر رد کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ سلاط و سلام وہ الہ نہیں ہو سکتا ہے اور نہ مریم الہ بن سکتا ہے بن سکتی ہے وہ الہ نہیں ہے بلکہ ان دونوں کی شہادت کو اللہ تعالیٰ بطور دلیل ذکر کرے گا قیامت کے دن کے حوالے سے اس صورت میں صورت کا عنوان کیا ہے صورت کا عنوان ہے وعدوں کے پاسداری کرو خاص کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تمہارا توحید کا وعدہ ہے حلال اور حرام اس میں تم اپنے مرضی مت چلاؤ اس میں اللہ کا حکم ماننا پڑے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت میں ربان رحم کرنے والا ہے یا یادینا منو ایمان والو اوفو پورا کرو بالعقود اپنے وعدوں کو آحت کو پورا کرو احلت لکم حلال کیے گئے تمہاری بہیمت الانام جو موشیہ جو مویشیاں ہیں تو پائے ہیں وہ تمہارے حلال ما علامۃ مگر وہ جو تلاوت کی جائے گی علیکم تمہارے اوپر غیر محل سویت نہیں ہے حلال شکار وانتم حرم جب تم حالات احرام میں ہو انَ اللہ یقن اللہ تعالیٰ یکم و فیصلہ کرتا ہے مایوریت جو وہ چاہتا ہے وعدوں کے پاسداری کرو اس آیات سے ان لوگوں کا رد ہوتا ہے جو بیچارے ایک چیز کو کاتے بھی ہیں اور ساتھ میں کہتے ہیں کہ یہ حلال نہیں ہے یہ سوال آپ نے اکثر سنا ہوگا کہتے تم قرآن سے ثابت کرو حدیث سے ثابت کرو بینس کا گوشت کہاں لکھو ہے حلال ہے ہم کہتے ہیں قرآن کے قانون کے مطابق تو حلال ہے اس لیے سوال ایسا ہی کرنا ہے کہ نام بتاؤ تو جناب آپ کا نام عبداللہ ہے آپ قرآن سے ثابت کرو کہ عبداللہ مسلمان ہے چلو یہ حدیث سے ثابت کرو تو لامحال تم ابھی اصول پیش کرو گے قرآن اور حدیث میں یہ اصول ہے جو یہ اصول مانے گا تو وہ مسلمان ہے لہٰذا میں ان اصولوں کو مانتا ہوں تو میں مسلمان ہوں یہی اصول ہم آپ کو قرآن سے ثابت کرتے ہیں جیسے یہ آیات ہے کہ اس آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے چوپائے حلال ہے ہر چرنے والا جانور وہ حلال ہے ہاں میں تمہیں حرام چیزوں کا لسٹ دوں گا جو چیزیں حرام ہوگی وہ میں تمہیں بتا دوں گا اب جو حرام کی لسٹ میں نہیں ہوگا تو اب کس میں ہوگا حلال میں ہوگا تو فرما اِلَّا مَا مگر یہ کہ تلاوت کی جائے تم پر تو کیا قرآن نے تلاوت کیا ہے بحث کے بارے میں کہ وہ حرام جانوروں میں ہے نہیں جب نہیں کیا ہے تو کیوں اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں جبکہ حدیث میں سراہت موجود ہے ابن ابی شیبہ کے اندر روایت ہے کہ کہتے ہیں ہم نے صحابہ سے پوچھا کہ بینس کی زکات ہم کس طرح دیں گے ان صحابہ سے ہم نے ملاقاتیں کی جو اللہ کے نبی کے دور میں زکات کو اکٹھا کیا کرتے تھے کتاب الکات مصنف ابن اب شیبا کے اندر یہ روایت ہے کہتے ہیں انہوں نے ہمیں کہا وہ منل جو کل اباکر جوامی جاموس کی جمع ہے بینس بھینس کو جاموس کہتے ہیں سو اس کی جمع ہے تو کہتے ہیں کے زکوت کھل اباخیر ہے گائےوں کے زکوت کے ساتھ برابر ہے تو آپ یہ بتائیں کہ زکات حلال چیز سے نکالا جاتا ہے یا آرام سے ظاہر بات ہے جو چیز زکوٰۃ کے لیے منتخب کرتے ہیں اسلام وہ حلال ہیں لیکن جب ہم اس سوال کو یہاں مکمل کر لیتے ہیں شارٹ لفظوں میں اور پھر اس سوال کو الٹ دیتے ہیں کہ چلو آپ بتاؤ تم تو مخلد ہو نا مخلد تو کہتے کہ ہم امام صاحب کے قول کو گے امام صاحب نے کہاں کہا ہے کہ بینس اللہ لے آرام ہے دکھاؤ کہیں بھی امام صاحب کے یہ قول کوئی بھی پیش نہیں کر سکتے اور ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ قول کوئی پیش کر دے گا تو پھر اس پر بہت بڑا سوال آ جائے گا اچھا امام صاحب کے باپ نے بینس کا گوشت کہایا تھا کہ نہیں کہا تھا اگر کھایا تھا تو کیوں کہایا تھا ابھی تو بیٹے نے اس کا حکم ہی نہیں لگایا اور اگر نہیں کہایا تھا تو کیوں نہیں کہایا وہ حلال بیٹھے نے حلال کرنا تھا بعد میں ایسے باتیں لوگ کرتے ہیں یہ شریعت کے اوپر اتنی بڑی بدگمانی ہے ہم کہتے ہیں اگر کوئی شخص یہ بات علم پڑھنے کے بعد کرتا ہے نا تو اس شخص سے بڑھ کر کوئی گمراہ نہیں ہے کہ جب اللہ فرماتے ہیں اکمل تو الکم دن اکم دن مکمل ہے اس میں کوئی مچھر کا مسئلہ نہیں ہے یہاں تو تم نے بیچ میں اتنے بڑی چیز کا مسئلہ چڑھا ہے جس کا نام بینس ہے کوئی مچھر کا تو بات ہی نہیں کہ ہم بولے کہ یہ حلال آرام ہے اتنے بڑے مسئلے کو بیچ میں رکھا ہے کہ بینس کا بھی فیصلہ نہیں ہوا علی مکمل تو مکمل ہو گیا کیسے بے وقوفی باتیں ہیں جبکہ اصول یہ ہیں عربیت کے اصول میں بھی علماء نے یہ لکھا ہے بینس کے بارے میں جاموس الجاموس و منو البارے جاموس جو ہے یہ گایوں کی قسموں میں سے ایک قسم ہے ہم نے خود افغانستان میں ٹریننگ کے دوران وہاں گائیں دے اتنے چھوٹے چھوٹے گائے ہوتے ہیں کہ ایک مضبوط آدمی اس کو گود میں اٹھا سکتے ہیں اور وہ دودھ بھی دے رہی ہیں اور ساتھ میں بچے بھی پھر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بالکل چھوٹے چھوٹے ہم کہتے ہیں کہ اس گائے کو لیا جائے اور جو ٹھنڈے ممالک سے گائیں کو لوگ لاتے ہیں افریقی ممالک سے جو لمبے لمبے گائے ہوتے ہیں اگر اس گائے کو اور افغانستان کی اس گائے کو جس کے اندر میرے خیال میں مشکل سے تیس چالیس کلو گوش بنے گا اس کو اگر آپ لا کے اس کے سامنے کڑا کریں گے تو یا تو اس کو بولو یہ گائے ہیں یا اس کو بولو گائے ایک کو گائے بولو گے دوسرے کو کوئی اور چیز بولے گا مانا ایسے قسمیں ہیں ایک قسم کے جانوروں میں ایک قسم کے جانوروں میں ایک جانور ایک ہی قسم کا ہوگا لیکن علاقوں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسے قسمیں مقرر کی ہے کہ انسان حیران ہوتے بلکہ اگر میں اس سے آگے بڑھ کر کہوں انسانوں میں اگر آپ دیکھیں گے افریقہ کے بہت بڑے موٹے کالے انسان وہ اگر کسی جنگل میں آپ کے اوپر اکیلے آ جائے وہ صرف ہنسنے لگ جاتے ہیں بڑے بڑے سفید دانت کالے منہ میں انسانوں سے ڈر جاتے ہیں بڑے بڑے قداور ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں بعض علاقوں میں جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ انسان تین فٹ کا بالغ انسان ہوتے چار فٹ کا ہوتے زمین پر پھرتا ہوا نظر آتے چھوٹا سا وہ بالغ ہوتے باقاعدہ اب اس انسان کو اس انسان کو ملا تو آپ کہیں گے پتہ نہیں یہ ہے کہ وہ ہے اب گائے الجاموسن لیکن حدیث سے سراہتاً ثابت ہے اور یہ قرآن سے اشارتاً ثابت ہے کہ حرام کی لسٹ میں جب نہیں ہے تو حلال ہے لہذا یہ سوال باطل ہے اور شریعت پر بہت بڑا الزام ہے تو اللہ نب الرمین نے فرمایا کہ اس میں سے ایک بات یہ غیر محل سوید نہ تم حلال سمجھو شکار کون تم حرم جب ہو تم حالات احرام میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اللہ نے ایسا کیوں کہا حالات احرام میں تم شکار مت کرو انکمایوری اللہ فیصلہ کرتے جو اس کا ارادہ ہے اس کے کاموں پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتے اس کی مرضی ہے ہاں یہ الگ بات ہے ہمیں اس کے مسلحت کا علم نہ ہو نہ قربانی ولل قلعہ اور نہ وہ جانور جو پٹھے بندے ہوئے ہو پٹھوں والے جانور الحرام اور نہ ان لوگوں کے جنہوں نے ارادہ کیا ہے بیت اللہ کا حرم کا اور اس کی رضا مندی کو وَإذا حللتم جب تم حلال ہو جاؤ پا دس تم شکار کرو نہ تمہیں امادہ کرے شنا دشمنی کسی قوم کے ان یہ کہ تمہیں روکے حرام یہ تم ان کو روک لو انسد الحرام مزجد الحرام سے ان یہ کہ تم ان پر البر کی کاموں پراون مت کروان گنا اور کے کاموں پر یقیناً اللہ تعالیٰ سخت دینے والا ہے اللہ کی نشانیوں کے بے حرمتی مت کرو شاعر اللہ اللہ کے گھر مسجدیں یہ شاعر اللہ ہے بیت اللہ صفا مروا مضدلفہ اور کریم یہ شاعر اللہ ہے اس ترتیب سے آزان یہ شاعر اللہ ہے اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ آزان ہو یا قرآن کی تلاوت ہو اس کو گنٹی کی صورت میں اپنے موبائل میں ڈالنا یہ حرام ہے اس لیے یہ تو شاہ ارالح ہے اور اس کی تو تم بےزتی کرتے ہو اس کو تم نے گھنٹی بنایا وہ جب تمہارے افتانوں میں آ جائے وہ بیل بچ جائے بیل کی صورت میں تم نے قرآن کو ریکارڈنگ کیا ہے یا اذان کی صورت میں جب تم چاہو اس کے بٹن دبا کر وہاں پر گلت غور دو آیات ادا ہے ادا رہ گیا ہے لیٹرین میں بچتا ہے تو قرآن بچتا ہے لوگوں کے باتوں کے لیے تم قرآن کو بند کرو ان کی باتیں سنو وہ بھی ہو سکتے کئی فیصد فجور کے باتیں ہو تو قرآن کریم کو دنیاوی ضرورت کے تحت گھنٹی کے صورت میں استعمال کرنا یہ حرام ہے علماء عرب کے اس پر فتویٰ ہے کیونکہ یہ شاہر اللہ ہے مسجدوں کے بےستی کرنا جس طرح آج سرکاری طور پر مسجدوں کو ڈایا جا رہا ہے مدارس کو ڈایا جا رہا ہے بمباری کے ذریعے سے یہ شاعر اللہ کی بے حرمتی ہے بہت بڑا ظلم ہے اور ایسے لوگوں کو اللہ نب العالمی نے بڑا ظالم قرار دیے چاہے کوئی بھی ہو فرمائے شاعر اللہ کے حرمتی مت کرو حرمت کے میں نے جیسے کہ صورت توبہ آیات نمبر چتیس میں اللہ نے ذکر کیے ہیں وہ چار مہینے حرمت کے ہیں بارہ مہینوں میں سے اور پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان میں سے ایک الگ ہے رجب اور باقی تین پیدرپے ہیں تو فرمایا کہ حد یا قربانی اس کے بھی تکریم کرنا ہے بےستی نہیں کرنا ہے قلائد ان جانوروں کو کہتے ہیں جو اس دور میں لوگ کسی جانور کے گلے میں پٹرا ڈال دیتے تھے اور یہ اس کی علامت تھی کہ یہ بیت اللہ کا نظر ہے فرمایا اس کی بھی بے حرمتی مت کرو جو لوگ حج اور عمری کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں وَلَا الْبیت الحرام ان کی بھی تم بے حرمتی مت کرو ان کے ساتھ فساد کرنا ان کو تنگ کرنا ان کو پریشان کرنا اس سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ پھر فرمایا کہ جب تم حلال ہو جاؤ تو فس پا دو شکار کرو یہ امر کے لیے نہیں ہے بلکہ استحباب کے لیے ہے کیونکہ پہلے اللہ نے منع کیا تھا کہ شکار مت کرو تو آپ اس کی اجازت دے دی کہ آپ اگر شکار کرنا چاہتے تو کر سکتے ہو اب یہ نہیں کہ تم نے حیران کھول دیا تو تمہارے اوپر شکار فرض ہے فستا نہیں استحباب کے لیے ہے کیونکہ پہلے اللہ نے منع کیا تھا تو آپ اجازت دے دی ایک اور بات کا ذکر فرمایا کہ کیونکہ تمہارے دشمن بھی آئیں گے بیت اللہ میں پہلے وہ تمہارے دشمن تھے اب وہ تمہارے بائی بن گئے ہیں تو ان پر زیادتی کرتے ہوئے تم اب بیت اللہ سے روکو پہلے وہ تمہیں روک رہے تھے اب تم ان کو روکنا چاہو نہیں اب تو تمہارے مسلمان بائی بن چکے ہیں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اگر دنیا میں ایسا ہو بھی جائے کہ کسی علاقے کے لوگ مسلمان ہیں اور بیت اللہ والوں کا ان سے اختلاف ہو جائے جو لوگ بیت اللہ پر حکمران ہوں ان کا اختلاف ان سے ہو جائے جس طرح مثلا سعودی گورنمنٹ اور پاکستان گورنمنٹ ہے ان کا اختلاف بھی ہو جائے تو شریعت ان کو حکم دیتا ہے سعودی گورنمنٹ کو کہ اپنی دشمنی کی بنیاد پر بیت اللہ سے تم کسی کو نہیں روک سکتے ہو اس لیے کہ یہ ظلم ہے وہ اللہ کے کی رضا کے لیے آ رہے فرمایا ہوتا دینی کے کام دینی کاموں میں تقوی کے کاموں میں تعاون کرو گناہ کے کاموں میں تعاون مت کرو اب یہ گناہ کے کاموں میں کاموں میں تعاون مت کرو اس پر معاشرے میں عمل نہیں ہو رہا ہے بلکہ گناہ کے کاموں میں سب سے زیادہ لوگ تعاون کر رہے ہیں دوسرے کے ساتھ اس لیے بے دینی کے کام زور شور پر جاری ہے اور دین کے کاموں میں دوسرے کے ساتھ تعاون میں انتہائی کمی ہے اس لیے دینی دعوت میں کمی ہے فرمایا مت اللہ اللہ تعالیٰ شدید الخاب یقیناً اللہ سبحان تعالیٰ سخت عداب دینے والا ہے اس کا ایک انتہائی سخت ہے حر مردہ جانور ودمو مر اور خون وکوش وماخر اللہ اور وہ جو پخار آ جائے نام غیر اللہ کا اس پر لغیر اللہ ابھی غیر اللہ کا نام اس پر لگ جائے تو اب اس کو تم استعمال نہیں کر سکتے ولمن اور وہ جو گلا گٹنے سے مر جائے ول یہ اب ان کا ذکر فرمایا مایوۃ اللہ علیہ اس میں یہ سارے داخل ہیں ول تو جو مر جائے چوٹ لگنے سے موخوزا وہ ڈنڈے سے تم مارو یا پتھر سے مارو اور حدیث میں اس شکار کو بھی موقوزہ کہا ہے نا کہ تم کسی چیز کو شکار کرو اور اس کو تیر کے طرف جو اس کا نوک ہوتا ہے نوک کے بجائے وہ چوڑان پر لگ جائے اور اس سے خون نہ نکلے اور مر جائے جس طرح لوگ گول پتھر کے ساتھ پرندوں کو مارتے ہیں گول پتھر لگ گیا اس کو خون نکلنے کے بغیر وہ مر جائے تو وہ موقوزہ میں داخل ہے اس کو کہا نہیں سکتے ولم و تو اور جو گرنے والا ہو مانا گر کر مرنے والا اور نتھو سے مرنے والا کوئی ایک جانور دوسرے کو سنگھ سے مار دے اور مر جائے وما اور وہ جو کھائے درندے اللہ ماں زکے مگر جس کو تم پاک کرو پاک کرنے سے مراد کیا اللہ ماں زبا جس کو تم ذبح کر لو مانا یہ کہ یہ جتنے بھی جانور ہیں سوائے ماحل غری اللہ کے باقی سب اگر ذبح کرنے کے وقت تم پہنچ جاؤ اس کو اس میں روح موجود ہے تم ذبح کر لو تو سب کے سب ان کا تذکیہ ہو جائے گا ہاں وہ ماہل گلی اللہ جو ہے وہ بسم اللہ اللہ اکبر سے پاک نہیں ہوگا اس کے اوپر غیر اللہ کا نام لگ چکا ہے تو وہ ذبیحے سے پاک نہیں ہوگا وہ ان دستخملازلام اور وہ جو معلوم کرتے ہو تم پال کی تیروں کے ساتھ پال کی تیر ان کے اوپر وہ کچھ تیر لگے ہوتے تھے اور اس کے ذریعے سے وہ معلوم کرتے تھے اپنے قسمتوں کو معلوم کرنا سفر کے حالات کو معلوم کرنا اپنے نظر کے طور پر اس کو پیش کرتے تھے ان تیروں کے اوپر کچھ جملے ان کے مرتب ہوتے تھے کہ اگر ایسے تیر آ جائے تو پھر یہ کام کرو یعنی من امر اللہ آ گیا اس کے اوپر یہ اللہ کا عمر کرو ٹھیک ہے جی نہانی ربی میرے رب نے مجھے روک دیا کہ یہ کام نہیں کرو آپ اس تیر کے اوپر لکھا ہوا ہے نہا نہیں ربنی میرے رب نے منع کیا ہے تیر نکالا تو وہ تیر آیا کہ نہا نہانی ربی میرے رب نے منع کیا اس تیر کے اوپر لکھا ہوا ہے بھائی یہ نہیں کرنا ہے اب اسلام میں یہ کہاں ہے اس کی کیا گنجائش ہے یا جس چیز کے اوپر لکھا ہوتا تھا امرانی رب بھی میرے رب نے حکم دے دیا کہ یہ کام کرو یا ان کا جو جیسے کہ بخاری حدیث میں موجود ہے لا تیرا والا ادوا پرندوں کو اڑاتے تھے بھائی کبوتروں کو اڑانے سے اب اگر وہ دائیں طرف چلے گئے تو کہتے ہیں یہ کام کرو اگر وہ بائیں طرف چلے گئے پرندے تو کہتے کہ کام نہیں کرو اب پرندوں کو کیا پتہ ان کے مرضی گائے وہ کہتے ہیں نا کہ دو آدمیوں کے اپس میں اختلاف ہو گیا ایک نے کہا جو شیر ہے یہ انڈا دیتے دوسرے کہا نہیں یہ انڈے نہیں دیتے بچے دیتے اب دونوں اپس میں لڑ پڑے اب اوپر سے کوئی بلوچی بھائی آیا بھائی کیا مسئلہ ہے کیا لڑائی ہے بھائی لڑائی یہ ہے ایک کہتے شیر انڈا دے دیتے دوسرے کہتے ہیں بچہ دے دا اس نے کہا سو سو روپے دے دو میں دونوں کا فیصلہ کر لیتا ہوں دونوں سے سو سو روپے لیا ہم کہتے ہیں جاڑے شیر کی مرضی ہے انڈا دے یا بچہ دے